جی اور کوئی صاحب جی فرمائیے کل اصر کی نماز کے دوران مطلب کل یہ بتایا گیا کہ متفق فیصلہ ہوا ہے مفتی کا کیا کہ نماز کے دوران ایک ہاتھ کا استعمال کر کے موبائل کی ٹیون بند کر سکتے ہیں ہاں یہ ہمیں دکھا دیجئے فیصلہ کہاں ہے اچھا غلط ہے نا اچھا ایک ارکات میں یہاں کر دس دفعے گھنٹی بجی کیا کریں گے دس دفے ہاتھ ڈالیں گے نماز پڑھنے ہیں یا بزنس کرنے آئیں تجارت کرنے آئیں غلط, تو غلط, غلط ہے یہ بات کسی نے اگر فتوا لکھا اب فتوا بتائیے کیا اس نے دلائل لکھے اس کے کسی وہ جو ہے فیل خفیف ان کی تعریف میں کہاں وہ یہ معاملہ فٹ بیٹھتا ہو دیکھے صحیح کوئی لیکن اب اس میں تو نہیں ہر یہاں کے دکان مسجد میں ہر جگہ پوسٹر لگا ہوا کہ موبائل فون بند کیجئے تو آپ کیوں موبائل فون بند نہیں کرتے اس کو بند کرنا چاہیے اور آداب مسجد کے بھی خلاف ہے سمجھ گئے نا ہو سکتا ہے یہ حدیث میں یہ ہو سکتا ہے میں فقیہ محدیث نہیں حضور علیہ السلام نے فرما ایک وقت آئے گا کہ آدمی کی ران بجے گی باتیں کرے گی اب یہ ٹیلی فون جب یہاں ہوتا ہے تو یہ ران سی تو آواز نکل سکی ہو سکتا ہے حدیث میں اسی کی وہ کی گئی اور حضور نے پہلے فرما دے ایک وقت آئے گا کہ یہ ران بجے گی اور جوتی کا تسما یہ اس سے کلام کرے گا اور وہ جو بیوی بی نے اس کے غیر موجودگی میں کام کیا ہو وہ اس سے کلام کرے گا یہ دوسری کہ آداب مسجد کے تو خلاف کہ اب ایک امام نماز پڑھا رہا اور گھنٹی بجنے لگے اب امام کا امام کی توجہ ہٹے گی مقتدی حضرات کی توجہ ہٹے گی اور نماز کا سب سے بڑا خرابی ہے خوشی اور خو متاثر ہوگا ٹھیک اور خوشی اور خو کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بات نکلی تو سب کے لیے فائدہ مند ہوگا مشکا شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے حدیث جبری بہت طویل حدیث صا کہتے ہیں ایک شخص کو ہم نے دیکھا بڑا حسین جمیل ایک دم سفید کپڑے داڑھی بالکل سیاہ آن کر کے خلاف معمول حضور کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور ایک روایت میں اس کی ساری روایتیں جو مختلف طرق پر ہیں دیکھیں تو ایک میں یوں بھی ہے کہ گھٹنے سے گھٹنے ملائے اور حضور کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا عما ہمارے یہاں دیکھا اپنے کوئی مشاعت سے ملے تو گھٹنوں کو چھوتے نا اس کی اصل بھی بات ہمارے علما فرماتی حدی اور سلام کیا اور بیٹھ گیا ایسا کوئی آدمی بیٹھتا نہیں حضور علیہ السلام کے سامن یہ ایسا بیٹھا کیونکہ وہ فاصلے سے بیٹھا کرتے تھے حضور علیہ السلام سے پوچھا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے حضور نے جواب دی جب بھی حضور جواب دی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا بالکل آپ ٹھیک فرمایا صاحبہ کہہ رہے ہیں بڑا عجیب سائل سوال کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ سارے مسائل اس کو یہ پہلے سے معلوم تو حیران تھے کہ یہ کون شخص پھر اس نے ایک سوال یہ کیا قیامت کب آئے گی حضور نے اس کا بھی حال بتایا اور اس کے بعد اس نے حضور احسان کیا احسان کے ہم مانا لیتے نا کہ آدمی اگر پریشان ہو اس کی مدد کر دی جائے تو اس کو ہم احسان کہتے ہیں حضور نے اس میں احسان کا مانا بتا اس شخص نے پوچھا حضور احسان کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے یہ سمجھ لے کہ تو اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے اب اگر اتنی ہی بات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمانے کے بعد ختم ہو جاتی بہت بڑی الجھن ہوتی ہم اور آپ کیا اس مقام پر ہیں کیجیے ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے مگر حضور نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرما دیا اگر ایسا نہیں تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا جس میں کیا اس سے مسئلہ خضور خزو بیان کرتے دیکھیے ایک آدمی اگر نماز پڑھے اور یہ سمجھے کہ اللہ تبارک کا مطالعہ مجھے دیکھ رہا ہے تو خوشی اور حضو پیدا ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ میں عموماً جاتا ہوں کارخانوں میں دفتروں میں دعائیں خیر کے لیے تو سیٹ لوگ بہت ہوشیار ہیں سیٹ ہزارہ سے بڑی معذرت کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر انہوں نے آفس بنایا نا تو اپنی لیبر کو چیک کرنے کا شیشہ لگا دیتے ہیں کام بھی کرتے رہتے سب کو دیکھتے رہتے ہیں کمبت گڑبڑ تو کر رہا مزدور بالکل سیدھے چلتے ہیں آپس میں بات نہیں کرتے بھائی. وہ صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ یہ تو ان کا حال ہے آپ مجھے بتائیے سب سے چھوٹا مقدمہ ہم مان لیں ڈبل سواری کے مقدمے میں کوئی آدمی پکڑا جائے ٹھیک ہے تھرڈ کل تھرڈ کلاس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس میں جرمانہ کیا ہوتا ایک سو روپیے ٹھیک ہے نا وہ اگر آپ ہمارے یہاں تو پہلے جرمانہ دے دیں پچاس روپے پولیس والے کو وہاں تک جانے کی نوبت نہیں پہنچ ٹھیک ہے وہاں آپ کو ایک سو بھرنے پڑتے ہیں قانونی طور پر اچھا وہاں آپ کٹہرے میں تو کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ ٹھیک ہے نا اچھا اب مجھے بتائیے کٹیرے میں کھڑے ہوں اور فون آئے آپ سنیں بتائیے ایک تھرڈ کلاس مجیسٹریٹ کے سامنے جو صرف ڈبل سواری کا فیصلہ سنا رہا سو روپے جرمانہ زیادہ نہیں وہاں ٹیلیفون آ جائے اللہ کے دربار میں آپ کو خوف کیوں نہیں آتا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ٹیلیفون بند کیوں نہیں کیا ہوا اس نہیں کبھی ایسا ہو بھی جائے اس کی سرزن یہ کہ ہماری یہاں تو تاذیرات کہتے ہیں اس کو اور انگریز نے ایکٹ کہتے ہیں ایکٹ کا مطلب کیا ہے ثواب دیدی اختیارات کبھی آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ کوئی معمولی مقدمہ آ جائے جج اگر سنجیدہ ہو جب ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے تو کچھ تجربہ بھی ہو جاتا ہے ایک آدمی کو دیکھ رہا ٹوپی پہنا وہاں ڈاڑی ہے اور اس سے غلطی ہو گئی وہ جیل نہیں بھیجتا سزا نہیں دیتا یا بچہ ہے بچپن میں کوئی کام کر لیا وہ کیا کرتا اس کو جیل نہیں بھیجتا بچے کو جیل میں تو اور بگڑ جائیں گے لوگ اس کو کہتا ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں کیا سزا ہے آپ کی تا برخاست ادالت جب تک عدالت برخاص نہیں ہو کونے میں کھڑے ہو جائے گی بس وہ کھڑا ہوا بےچارا جب جی... مجیسٹریٹ فیصلے سنا کر کے اندر چلا جائے اس کی سزا ختم ہو جاتی تو ایکٹ میں آ جائیں گے کم سے کم آ تو آپ خود موازنہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن اتنی دیکھیں آپ کے جب اللہ کے دربار میں کھڑا تو اس کی کتنی حیبت ہونی چاہیے کتنا خوف ہونا چاہیے اور کیسا خوش اور خو ہونا چاہیے اب لوگ کئی بار سن رہے ہیں باد بھی کر رہے ہیں بند بھی کر رہے ہیں جیب میں بھی رکھ رہے ہیں تو بھائی یہ سارے کام فرصت کے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے جیسے نماز وقت نیت کرنا ضروری ہے اسی طرح سب سے پہلے آپ ٹیلی فون کا ٹیٹوا بند کر دیں گھنٹی بند کر دیں اس کی کوئی فرض یا واجب نہیں ٹیلی فون کا اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد ہمیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں وائبریشن پہ رکھ دیں آپ کسی بھی طرح آپ. نماز سے فارغ کو دیکھ لیے کس کس کی کال آئی مسجد کے باہر جا کر کے آپ سن لیں ہم نے تو یہ دیکھ رہے ہیں مسجد میں کس کس کو سمجھا لوگ سن بھی لیتے ہیں بات بھی کر لیتے ہیں گھنٹی بھی بچ جاتی یہ آداب مسجد کے خلاف اور جب آپ بات کریں گے مسجد میں سرکار کا ارشاد ہے کہ مسجد میں بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے لہذا آداب مسجد بہت زیادہ ضروری جی جی یہ لیجیے یہ موبائل لی. فین اگر کھلا رہ گیا اس وقت نماز توڑ کے دوبارہ بند کر کے نماز توڑ یہی کر سکتا آپ نے بجائے دوسروں کو پریشان کرنے نماز توڑ ٹھیک اور جس ہر وہ چیز سے جس پہ نمازیوں کو تکلیف ہو بلکہ ہمارے فوکا نے یہ بھی لکھا کہ نمازیوں کو اگر کسی آدمی سے تکلیف ہو محلے کپڑے پہن کے آئے خوب تمباکو کھا کر کے آئے خواہ گڑ گڑا کر آئے سگریٹ پی کے آئے اور اس کے بدن یا منہ سے بدبو آ رہی ہو تم نمازیوں کو فقہ نے لکھا یہ حق ہے کہ اس کو کہیں آپ مسجد سے باہر چلے جائیے ورنہ کتنا سنگین آپ کسی کو مسجد سے باہر تھوڑی کر سکتے کوئی مسلمان اگر آ جائے لیکن کسی سے لوگوں کو اذیت ہو اور اس سے بدبو آ رہی ہو تو اس کو باہر کیا جاسا اس لیے ہمارے فقہ نے لکھا کچا لہسن کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے حقہ پی کر یا سگریٹ پیزے اگرچہ حقہ یا سکریٹ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن اچھی طریقے سے کلی کر لے مسوا کر لے اگر باوضو ہے اور بہتر یہ کہ وضو کر لے مستحب اور کم سے کم یہ کہ اچھی طرح کلی کرے کہ منہ سے اس کے بدبو نہیں آئے اور کسی نمازی کو اس سے اذیت نہ ہو اب اذیت کئی قسم کی ہوتی ابن کثیر نے یادان یوم جمع الا ذکر جمے کے فضائل یہ حدیث شریف نقل کی کہ کوئی آدمی جب جمعے کے دن آئے پہلی صف میں آئے بیٹھ جائے ذکر و اسکار کرے غسل جنابت کی طرح اچھی طرح ذکر کرے گھر اگر قریب ہے تو پیدل چل کے آئے اور کسی کو ازیت نہ دے تو اس کے آئندہ کے ایک جمے کے گنا معاف ہو جاتے ہیں. اب آئیے ازیت کیا ہے لوگوں کے کندھوں کو پلاگ کر کے آگے جائے ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو جمعے کے دن یا کہیں لوگوں کے کندھوں کو پھلان کر کے آگے جائے تو اس آدمی کو کل قیامت میں جہنم کا پل بنایا جائے لوگ اس کے اوپر سے جائیں تو یہ بھی عذیت ہے ہمارے ہاں ہم نے سن لیا مولانا نے فرمایا تھا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب لیا اس کا آسان طریقہ یہ ہے سب کو کوت پھان کر کے اگلی صف میں آ جاؤ کوئی شریف آدمی تو خود بیچارہ وہ پیچھے ہو جائے گا کہ بھی کوئی تو تڑاک نہ ہو جائے اور وہ اپنے جگہ ڈٹ جائے آپ کو پہلے آنا پہلے آئیے اور بیٹھیے یہ کوئی سنیما کی نشیس تھوڑی کہ آپ رومان رکھ کے جائیں اور جناب ریزرو ہو گئی آپ کی نشیش اور وہ کوئی جگہ مسجد میں مقرر کرنا کہ یہ میری جگہ ہے سوائے موزن اور امام کی یہ ضرورت ہے امام کے پیچھے ایسے ایک دو آدمی کا رہنا ضروری ہے کہ امام کی نماز اگر خراب ہو جائے وہ اس کو خلیفہ بنا کر جائیں یا اقامت کہہ رہا ہو تکبیر کہہ رہا ہو یہ تو ضرورت ہے نا ہماری اس کے علاوہ کوئی اپنی جگہ مقرر کرے اس کو منع کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہمارے یہاں ہمن یہ ہوتا کہ جو جگہ اس کی ہے اگر اس پہ کوئی آدمی بیٹھ جائے ارے صاحب ہمارے یہاں کئی دفعہ یہ ہوا تھی کو یہ جگہ میری یہاں بیٹھ گیا بھائی جگہ جہاں جگہ مل جائے اور اس کی فضیلت سنیے کیا جہاں جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھو یہ لوگوں کی رم سمجھ میں نہیں آئی حدیث شریف میں ہے کہ یہ کیوں فرمایا کبھی یہاں جگہ مل یہاں پڑھ لے وہاں ملے وہاں پڑھ لے وہاں ملے وہاں پڑھ لے کسی کو کوئی پروٹوکول نہیں ہے نماز میں ہاں کوئی عالم آئے کوئی مفتی آئے کوئی موزز آئے دیندار آئے اس کی تو ادب اور احترام تو ہر جگہ کیا جائے تو کیا ہوگا جس جس جگہ وہ نماز پڑھے گا کل قیامت میں وہ جگہ اس کے سجدوں کی گواہی دے گی اس لیے پوری مسجد مسجد ہے جہاں جہاں بھی وہ نماز پڑھے گا تو کل قیامت میں وہ جگہ اس کے نماز اور سجدوں کی گواہی دے گی اس لیے کوئی جگہ مکر نماز میں ہرگز کسی نمازی کو وہ نہیں کیا جاتا کئی میں چیزیں دیکھتا ہوں اب فتنے ہم لوگ سب برداشت کر لے اب نماز میں تھوڑی سی جگہ ہے کوئی تندرست آدمی گھس جائے برابر والا پریشان ہو جاتا آپ سوچے کہ اس کو سمجھا تو یہ کام آنے گا وہ خود پیچھے ہو جاتا بری, بری بات ہے کہ پہلے وہ آیا اور آپ کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے وہ پیچھے چلا کہ آپ لمبے چوڑے آدمی دو آدمی کی جگہ آپ کو چاہیے تو آپ کھڑے ہو جائیں بیچ میں لوگ ادھر چلا دیکھیں اتنی سی جگہ آ کر کے آدمی بیٹھ جائے گا اس کو پہلی صف میں اب کیا ہوگا جو بیٹھا برابر ہے وہ پیچھے ہو جائے گا تو اذیت کئی قسم کے جس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور کوئی صاحب